بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا جب زمین ہلا دی جائے گی ہلا دی جانا وَأَخْرَجَةِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَا اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا یوم اپنی خبریں بیان کرے گی بی ان کہ بے شک تیرے رب نے اسے وحی کی یوم الناس اشتا تلی ہوں اس دن لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں پمیا امل متقال ادر تن خی تو وہ شخص جس نے ذرہ بر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا پمیا امل متقال ادر تن شرح اور جس نے ذرہ بر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا